رب علماء ربضن علماء ربضن علم وفہمہ آمین یا رب العالمین صورت الباقرہ آیت نمبر چالیس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پہ کی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلاۃ وسلام کا لقب ہے جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ حضرت یعقوب علیہ صلاط وسلام کی اولاد سے جو نسل چلی انہیں کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں یہ سارے کے سارے حضرت یعقوب علیہ صلاط وسلام کی اولاد میں سے ہیں سوائے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو بہت ساری نعمتیں اللہ نے بنی اسرائیل پہ کیں ان کی ہدایت کے لیے بڑے بڑے انبیاء رسول بھیجے کتابیں نازل کیں فرعون اون سے اور اس کے لشکر سے ان کو نجات دلائی زمین میں بادشاہت عطا کی پتھروں سے ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کیے کھانے پینے کے لیے پکا پکا پکا, پکا پکایا کھانا اتارا اور بھی بہت سارے انعامات تھے بنی اسرائیل پہ لیکن جتنے انعامات اللہ رب العزت نے ان پہ کیے تھے اتنے ہی یہ نہ شکرے تھے اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو و اوفو بھی میرے وعدے کو بھی پورا کرو اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم میرے وعدوں کو پورا کرو گے تو میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا اور تم میرے وعدے کو برا کرو گے میں اپنے وعدے کو برا کروں گا جو جنت میں بیچنے کا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ عیا یا فرحبون اور خاص مجھ ہی سے ڈرنا مجھ ہی سے ڈرنا وہ اور تم ایمان لاؤ بیما انزل تو اس پر جو میں نے نازل کی مصدقن تصدیق کرنے والی لما ان کتابوں کی معقم جو تمہارے پاس ہیں اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا قرآن لے کے آئے گا تو اس قرآن کی ماننا اس نبی کو ماننا وہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو تمہارے پاس کتاب میں موجود ہے وہ قرآن ان کی تصدیق کرنے والا ہے ولا تک اور نہ تم ہو جانا اولا کا فرم بھی پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے تم پہلے کفر کرنے والے نہ بننا و لاتشترو اور نہ تم قیمت لو اور نہ تم بیچنا بھی آیا تھی میری آیتوں کو سمناً کلیلہ تھوڑی قیمت میں واہ یافتہ کون اور خاص مجھے سے ڈرنا میری آیتوں کا غلط مطلب بتا کے حکمران اور بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے ان کی مرضی کے مطابق میری آیات کی تشریح کر کے غلط مطلب بتا کے ان سے پیسے وصول نہ کرنا و عیا یا فتقون اور خاص مجھ ہی سے ڈرنا اچھا قرآن پہ اجرت لینا اس بارے میں دو قسم کی احادیث آتی ہیں بعض میں قرآن مجید کی تعلیم دینے والے کی اجرت سے سختی سے منع فرمایا گیا اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جن کا پیشہ ہی مانگنا ہوتا ہے بھیک کے لیے قرآن کو استعمال کرنا یہ چونکہ قرآن کی عظمت کے خلاف ہے اس لیے یہ حرام ہے لیکن دوسری روایات میں اس کا جواز ثابت ہے بہرحال قرآن مجید کی تعلیم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 تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ میری آیتوں کو کم قیمت میں نہ بیچنا و عیافتقون اور خاص مجھ ہی سے ڈرنا ولا طلبِ صلیحق کا بالباطل اور نہ تم ملانا حق کو باطل کے ساتھ و تک الحق اور نہ تم چھپانا حق کو مَن تم تعلم کہ تم جانتے ہو تمہارے پاس سب موجود تھا حق کیا ہے سچ کیا ہے غلط کیا ہے باطل کیا ہے جھوٹ کیا ہے تم جانتے ہو نبی حق ہے کتاب حق ہے اس کے باوجود تم نے میری بات کو مانا ہی نہیں میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا نہ تم نے ملا دیا نا میں نے وعدہ کیا تھا و تک تم الحق تم حق کو چھپاؤ گے نہیں تم جانتے تھے کہ تم حق کو چھپا رہے ہو و عقیم اور نماز قائم کرنا واعت الزکات اور زکوٰۃ ادا کرنا ور کرو رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ اگرچہ یہ چیزیں ہم پہ بھی فرض ہیں لیکن یہاں اللہ رب العزت بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں پھر اللہ رب العزت نے ایک بہت بہت اہم بات فرمائی فرمایا عطا عمراسا کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بلبری بل بل نیکی کا وطن سونا اور تم بھول جاتے ہو انفسکم اپنے آپ کو و ان تم تتلون الکتاب حاللہ کہ تم پڑھتے ہو کتاب فلا عقل کیوں نہیں رکھتے اللہ فرماتے ہیں خود تم نیک اعمال نہیں کرتے لوگوں کو حکم دیتے ہو کہ وہ نیک اعمال کریں تم پڑھتے ہو کتاب میں کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے کہ لوگوں کو حکم دینا خود عمل نہ کرنا ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایوہ لیما تقولون تفعلون اے ایمان والو وہ باتیں کیوں کہتے ہو جن پر تمہارا خود کا عمل نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اس کی انتریاں آگ میں نکل پڑیں گی اور وہ اس کے ارد گرد اس طرح گھومے گا جس طرح گدا چکی کے گرد گھومتا ہے دوزگی اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے ایفلاں تمہارا کیا حال ہے کیا تم ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے ہمیں برائیوں سے نہیں روکتے تھے وہ شخص جواب دے گا دراصل میں تمہیں نیک کام کا حکم تو دیتا تھا لیکن وہ کام میں خود نہیں کرتا تھا میں تمہیں بری باتوں سے منع کرتا تھا لیکن خود میں وہی کام کرتا تھا یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے اللہ لا تجعلنا بس تعین ہوں اور تم مدد مانگو مدد طلب کرو بس صبری صبر کے ساتھ و صلاحتی اور نماز کے ساتھ اگر تم نے مدد مانگنی ہے تو دو کام کرنے پڑیں گے نماز پڑھو اللہ کی مدد ملے گی اور صبر کرو اس صبر اند صدمت جب پریشانی آئی مشکل آئی صبر تب کرو صبر تم تب کرو یہ نماز پڑھنا صبر کرنا و ان نہ کبی رتن بے شک یہ بہت بڑی ہے اللہ مگر اللہ خوشو کرنے والوں پہ عارضی کرنے والوں پہ اللہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے کہ پریشانی آ گئی ہے مدد چاہیے انسان صبر کرے اور نماز پڑھے یہ دو کام بہت بڑے ہیں یہ دو کام بہت بڑے ہیں لیکن جو اللہ کے بندے ہیں خوشو کرنے والے ہیں خضو کرنے والے ہیں ان پہ باری نہیں کون سے ہیں خوشوخو کرنے والے اللہ دینہ وہ لوگ یزنون جو یقین رکھتے ہیں کہ ان ہم ملاکو بے شک وہ ملنے والے ہیں رب ہم اپنے رب سے وہ ان اور بے شک وہ اللہ ہی اسی اللہ کی طرف راجون لوٹنے والے ہیں اللہ فرماتے ہیں نماز کی پابندی ویسے تو بہت مشکل ذمہ داری ہے مگر جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو اللہ کی ملاقات کا شوق ہو آخرت کا یقین ہو تو ان پہ یہ کام باری نہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ ان اللہ رب العالمین